السلام مل گیا سہی دیا رتو سالان کا وسال گیا صحیح گیا ہری میری مل سلا تو سنا مل گیا صحیح دیا رتو اللہ حالانک نحمد ونسلی ونوسلی سبحان اللہ والا عالہ و و وسابی سبحان اللہ و و دی و بنا واہ او میامتہی جی اجمی اماں باد بہ اما ملا ہے میں من الشیطان رجی بسملہ رہمی پاللہ ہو تمارا کا مجی بلسان بھی کری مل رہو فر رہی مل علی مل علی مل ای مل علی یا سی ول ار آند Allah Sirat-im-mustaqeep Duru Shreef Baha Wadah put on that. As-salātu wa s-salāmu alayhiya <laughs> Rasulallah <laughs> <laughs> Allah <laughs> Ha-la-alika <laughs> wa s-salika ya-s-salamu <laughs> alayhiya <laughs> Rasulallah <laughs> رسول اللہ ما ملا میرے نہایتی واجم ال احترام علمائی کرام مسلک کے حق حال سنت و جماعت سداتے کرام اور معزز مہمانا نے گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خدا مند کریم جلا جلالو ہوں وہاں امن والو ہوں وہاں تمام رحانو ہوں وہ مشانو لا گیر ہم اور درود لا محدود حضور پر نور نورن علانور مسلمانہ دے دلان دے دلانے شافائی یوم النشور حبیب ربے گفور سرور کونو مکان محبوبے ربے دو جہان سید مرسلان، شفیع وسیلہ بے مرسلان شفیے مجرم وسیلا بے کسان سیا ہے لامکان رسولِ انسو جان وارث زمینوں آسمان پیغمبرِ آخر الزمان نبیِ غیب دا احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ والی و صحاب و بارہ کا وسلت دماغ بے بےکس اندر اندر درود و سلام پیش کرنے فہر قرا استاد الکرے سدکو سفا ادرتے مولانا کاری رحمت علی صاحب جماتی نے اس تو پہلا بھی کئی دفعہ کوشش فرمائی کہ میں دے سلانہ جلسہ دستارے فضیلت دے شرکت کر لیکن مصروفیات بھی بنا تے میں حاضر نہ ہو سکیا اس دفع الحمدللہ للہ میں ہسبے وعدہ تو سامنے موجود ہوں میرے تو پیشتر جماعتوں نے سنت لاہور دے امیر اور مقرر شہید حضرت مولانا علامہ مفتی محمد اقبال صاحب چشتی دا بیان تو سو سماپ فرمایا ان قرآن مجید فرقان حمید دی فضیلت اور مسلط کے ہاک سنتوا جماعت کی صداقت اور حقانیت زور دیتا دوستوں اللہ تعالی دا یہ انسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو انسان پیدا فرمایا اور انسان پیدا فرمان تو بعد اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی صلاح والے ہی وبارک وسلم دا امتی بنا رہا۔ حضور کا امتی ہونا یہ بہت بڑی فضیلت انسان کدی اس چیز سوچے کہ کتھے کتے اصل گناگار کتنے الاج پا لڑ جا اللہ تعالی نے اصان دے حصے وچ رکھیا پھر حضور دے امتی ہون تو بعد اللہ نے بہت بڑا کرم فرمایا کہ سان ہو اس مسلک میں رکھیا جڑا مسلک اہل سنت و جما اور پیارا سونا مہزم مسلک ہے کہ جس مسلک کی بنیاد عشق رسول دی. حضور علی سلات وسلام دی محبت پیارے آکوں و سلام دی عقیدت اور حضور دا عشق اس مسلک دی بنیاد ہے اور یہ ہوئی وجہ ہے کہ سنی کسرت نال اپنے نبی پاگ کا ذکر کر کیونکہ جنہوں جیار ہوں محبت ہوں کثرت ذکر کرے سنت وہاں جماعت کی محافیت آ ملکے پاکستان میں ہو شہر ہوبیا ممالک میں ہو یورپین ممالک میں ہو کسی قسم دی بھی آلے سنت دی معفل ہوئے جے نات ہاں اٹھے گا تے آخے گا جی پڑھو دروشی میں چند چیزاں تمی بھی بیان کر رہا ہاں جڑیاں بڑیاں غور طلب ہیں اور سکورٹی والے کی خدمت میں بھی میں ارد کر وہ بھی ضرور مدرو ہے بات میرا لکھ کے حکام تک پہنچا جس چیز کی حد ضرورت اہل سنت و جماعت کو کوئی بھی گیدرنگ ہو جلسہ یا ہوٹھ ہو وہ تین خان اٹھے گا تو کی آخے گا سب تو پہلے بولو جی آل میں دین تقریر کرے گا وہ بھی تقریر تو پہلے کی آخے گا جی پڑھو کسی شہس یا پیر کے کول وزیفا پوچھ جاؤ یا دور سانو کچھ پڑھنے واسے دوس تو بزرگ بھی آئی فرمان دے پڑھ تو پہلے بھی دروشری پڑھی تو اول آخر درود شریف اور جدو آلے سنت دی مافل کا اختتام ہوتا ہوے ادو بھی درود درو سلا اے آلے سنت دا ایک معمول ہے اور ہر جگہ یہ معمول ہے اور اسی واسطے میرے آلہ حضرت عظیم امام اہل سنت مجد کے دینوں مل جاتی ماں اشاہمد رضا ہاں بریر ویر احمد اللہ جنہ کی وجہ لوگ سانو کی کہ آپ نے اپنی چاہس اپنی خاص اپنی تمنا دا اظہار رب کی بار گز کی فرماند نے دمے نظر جاری ہو میری زبان دم نظر جاری ہو میری زبان پر محمد محمد خدا محمد جی زو کو بھی میرے سارے مل کے کہ دعیا شہر ہے کہ دم نزا جاری میری زبان پر مل کے کہو دم نزا جاری ہو میری زبان دم نظر جاری ہو میری زبان پر محمد محمد اے محمد یا زندگی تے گزری تیرے اور تیرے محبوب کے ذکر میں Hey Allah, میری خاش میری تمنا ہے کہ دا عالم ہوئے, بھی زبان تے تیرا تے ہر بندہ مینو نبی پیار ہے کسی نو بھی چیڑ کے ویکو تو, تو کہ مینو نبی پیار ہے لیکن یاد رکھو جنو نبی پیار ہوں کسرت نال اور سڈے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے ہے ہی حبیب خدا نے حضور نے ساری دنیا کی کہہی ہے بولو کچھ ہی بولو ذرا حبیب خدا محبوبے خدا حضور علیہ سلاد تو سلام اللہ میں بھی محبوب نے ترمتی شریف عدیث مشکان شریف چدی سے حضور دیابا بابا کے نبیا دا ذکر پہ کر دینا حضور تشریف لے فرمایا حبیب نے پڑھانڈ سارے دعوی کر دے جس طرح چشتی درما رہے سات آو ذرا ان قرآن کی تھوڑی جی تلاوت نے فرمایا آلہ آنا حبیب اللہ فرمایا میں اللہ دا کی رسول رسول رسول اللہ دا اور, بھی حدیث اور میں اصول پیش کیا جن نال محبت ہوں کسرت نال کرد کر میرا تے رسول اللہ ہے اللہ گرما دوہا دو قرآن باغ نا سمجھ قرآن کی مطالبہ کر رہا ہے اسلام کی مطالبہ کرتا پاڈا سونے میری روح انور پر مایا و سونیا مینو تیریاں زلفا دی کسم پر مایا لا اللہ مر روکا وچ چبتلا نے اج فٹیاں بہ کے دکانوں سے بہ کے تے ڈیریوں سے بہ کے بلکہ اسمبلی بہ کے دفتر چاہ کے گلا جی خدا بھی ایک اور سول بھی ایک کلمہ بھی قرآن بھی فیمول بھی کیوں لڑتے مردے پینے ایک برین تے دماغ چوشچنا خدا بھی ایک رسول بھی ایک قرآن بھی ایک تے کلمہ بھی ایک میرے اختلافات کیوں نہیں ایک ہرکے ہرکے کیوں نہیں آزرا میں ایسے چیز نو تھوڑا جا ایک قرآن باغ کی روشنی میں ہاں. قرآن ایک کتاب کوئی ہے من اللہ ورما دوہا سونے مینو تیر روحیان کسم پر مایا سونے پر سونے میری عمر دی کسم پر مایا وا کی لئی مابو مینو تیرے منہ چکلے ہوئے لفزا دی کسم پرمایا وا لے دین سونے میم تیر ابا جی کسم شفا قاد آجاد محد رحمد کتاب اج تو نو سال پرانا کتاب سے والا پیش کر رہا ہوں او فرماؤ میرے آلہ حضرت نو انتقال کی بیاسی سال ہو گئے نے لیکن میں دا جنر محدث میرے دے والی ماجد نے آلاللہ میں سویا میم تیرے ابا جی کسم میں پوچھنا رب نے کسی مولوی ابے کی قسم کھلی سونے مینو تیرے والد دی کسم ہے تین ابا بھی آپ ہی بنایا سو قسم بھی آپ ہی پیا رب آ کے سونے سونے ماموبا میں سو سو ناز اٹھانا لوکی میری کسم کھانے مل کے کہو لوکی میریا کسم اچھی آواز لوکی میری کسم میں آن اللہ فرما رے والا فروکا سونے مینو تیری عمر دی کسم ادھر اللہ ہی فرما دیا اللہ اس مد اللہ بے نارے اللہ بے نیازے بے, نیازے <سؤال> بے نیاز نہ ہو کے سونے دی قسم اٹھا سونے حسن دی قسم اٹھا حسن بھی آپ دے رہے ہے سر کے بال بھی آپی ہوگا اور آپی آتا فرمائی بھی خود بنا کسم بھی آپ ہی بیا اٹھا ہے اس واسے میں کہنا ہونا محمد دا رتبا جان دمدہ جانے محمد دتبا جب قرآن دی تلاوت کریے یہ عقیدہ سابت ہوا یہ بلیوہ جگہ ہوا کہ محمد در تو باقاع محمد در تو خدا جان خدا دی قدر مو سفا جان دی قدر صفا جان دے تصدیق رو انجیر بر نماز سائیں دجیل اندر کو پڑھو سور ماں اللہ نے حضرت دا پنگوڑے حضرت عیسا نے بچپن پنگورے کلام کیتا لیکن عیسائی دی انجیل وارناواس جیڑی انگلش او دا اردو ترجمہ آسیز آئی نے جہاں کہ جماعت اسلامی اورارا انسانیت جماعت اسلامی دے نے مونشل منسٹر تو ان اے میرے پیغمبر دی شان ہوگوڑے گا چاند نو لوریاں دے کے سدارے کرے گا یار نعرہ تو لاندے سارے نہیں جواب دے نار تک بیر نارائل نارائ رسال مسل کے آکان لے سنت میں جما تو کر جس رسول دے امت خدا بھی ایک رسول بھی اچھی بولو قرآن بھی کلمہ بھی ایک تو میں پوچھنا ہو سب کچھ ایک کر کے میرا کہنا نبی کی عزت وڈے برا کے برابر کرنی کی اسلام دی خدمت کی دین دی خدمت ہے اور میں جتنے بھی بےتین طبقے نے یود آنود نسارا ان سامنے اگر کوئی سائل اونچا کر کے گل کر سکتا ہے اور انہوں اکھا میں اکھا پا کے کوئی گل کر سکتا ہے تو یار سا کہ مائی مسنجر دا مونشل منسٹر سلیپ ٹو ہیپ بوائے اور اور میں میرا پیغمبر پنگوڑے ہوئے گا نو لوگیاں دیکھ کے سلائی کرے گا اور ویل ہی شیل بی گراؤنڈ جا وہ رسول بڑا ہوگا جب رسول جوان ہوگا ہی شیل ٹیک ہر انڈ پھر وہ پشان یہ گی کہ وہ چند اپنے ہاتھ نہ پھیلنے ایمان دے تو نبی پاک نے انگلی کے اشارے چند دو ٹوٹے किदे किन चा, दो टोटे कीता गुच्ची बोलो अगर अपने जवान तुम बुजुर्ग जड़े हो कि उंगली उंगली नाल नहीं उंगली दे, नाल नहीं। दे। तो कोई ना इशारे की तारीफ है जड़े लोग सी सलाम समझ गए بھی سمے نے پوچھا اشارے کی تاریف کی ہے اشارہ کنو کہ اشارہ خطے فامی کو کہا جا رہے پنڈی اگے جناب آ گیا راؤنڈ اباؤٹ چوک آ گیا ہاں جناب شہو پورے جانا تو ادھر پنڈی جانا یہ ادھر جی ناروبل جانا یہ ادھر اکارے جانا تو ادھر جر اشارہ ہے نا اکارا ہے جی فیصلہ باد شہو اسلام آباد لاہور نشارا لاہور ڈرائیور جدھر انہیں جانا ہوں وہ اشارہ وہ دماغ آ گیا میں پوچھنا سرجی جس نبی اشارے اس نبی دے انگلی بچی کتاب انگلیگلیاں انگلیاں کنونی طاقت گی اورگلیاں <سؤال> <سؤال> دے پنجے ہوگی پنج واسطے میرے اللہ حضرت و ملت حدیث دے صحیح ترجمان صاحب کنزل ایمان <سؤال> امام شام رضا بھرے آد نے جس کو علم کی <سؤال> جس کو بارے دعا علم کی ذرا دوک شوک پڑیا کرو جس کو بارے دعا علم کی جس کو مارے عالم کی نہیں ایسے بازو کی ہمت پہ ایسے بازو کی ہمت پہ ان بال اون کا انائے Hey, فوقائے اللہ ورما سونے ہاں جنا تیرے بیعت تی دی بیعت تی ہاتھ نے اللہ کی فو اللہ اللہ اللہ نے دسیا قرآن پڑھا اللہ فرما دے میرے مستفا میرا ہاتھ جڑا وے میرے ہاتھ یہ قرآن ہے ادھر سورہ ملک دی پہلی آیت پڑھو پر مارا کلاسر کرنا پڑ قرآن کے مطابق عقیدہ کوران تمان تو تے ہر رٹ کے قرآن پڑھنا اے کوئی کمال نہیں او... ناری صاحب نے اپنے مدرسے کے نام دارلو جمایا رزبیا ایک نسبت امیر ملت نال جماعت علی شاہج سہلی ایک نسبت امام امدردا برلوی یہ نسبت ایویں نہیں تھی اپنی دکانوں کا نا رکھدے ٹریڈ مارک پوچھنا جی تیری دکان دا ٹریڈ مارک ایویں نہیں جمایا رضبیا بھی ایویں نہیں حضرت نہیں بھائی کون جماعت جس نے قرآن پڑھیا جس نے قرآن پڑھایا جس نے تجدہ پڑیاں جس نے نفل پڑے جس نے یار رسول اللہ لائے بزرگاں دے مزارات تے جانا رہا اوکھا وقت آیا مرزا کا دیا نیلا اور بیٹھا برانڈروڈ جد مسلمانوں نو گمراہ کرا ہے جسے علی پوری اپنے اجرے نہیں بڑے رہے علی پور شریف تو اٹھ کے راوی روڈ سے جماعت منظر لگ گیا سارے ہوتے ڈیرا لاؤ اور میں مرزا آؤں میرے مقابلے دے اندر لیکن مرزا مقابلے چ نہ آیا یہ اسلامی ہسٹری کا ایک اوادی واقعہ ہے ذرا توجہ چوکیجیے قرآن پڑھیا ہوے تو سارے کرتے قرآن پڑھنے قرآن نہیں ہاں لیکن میں دعوت اور فکر پیش کر رہا مرزے دا مقابلہ کیتا ہے کیا میری ملت نے کیتا ہے یا بولڈڑے شہنشاہ نے اور جس انوکھے انداز بج کیتا ہے نا آہ. پونجی مرد کافر کافر کہنا آسان کام ہے مگر سنیا کے دو بزرگوں نے جس انداز پتا چلتا عمل کنہ کا ہے قرآن والے دی نگاہ کی نگاہ کدھر قرآن سیمان نے سمجھیا کون کہ جماعت علی شاہ کا محدس علی بریکا رہا مرزا نہ آیا کہ ای جمایا ایویں نہیں جمایا نہ ایویں نہیں جب مرزا مقابلے چیا ملت نے فرمایا چوبی گھنٹے کے اندر اندر خدا کی قدرت کا ظہور ہو گیا اس وقت پرتاپ ایک اخبار نکلتا اے پرانے بندے نے جب پارٹیشن نہیں سی ہوئی ادو ایک روزنامہ نیوز پیپر سے جہاں نام سی پرتاپے موٹی سرخی جنا نہیں چھاپی चौबीस घंटे के, के अंदर अंदर अल्लाह की कुदरत का जहूर होने वाला है मुरीदीन आया अधूरा थोड़ा बयान है फरमाया हाँ मेरा ही बयान है आपने फरमाया मुरीदों को बरान की कोई जरूरत नहीं और ना चौबीस घंटे के अंदर अंदर मिर्जा چوبی گھنٹے مرزا کام ہوے کیلے کی دا چلا جایا گرمایا تباہ لازی بھائی اب ہل مل اللہ فرمان برکت والی ہاتھ ساری کائنات اللہ فرما رے ساری کائنات میرے قدرت اللہ فرماندہ میرے نبی ہاتھ حت میرا ہاتھ نتیجہ کی نکلیا ساری کائنات مصطفی دے ہاتھ <تصفی> ساری کائنات میرے مصطفیٰ دے ہاتھ چاہنا <تصفی> سو بارے دعا علم کی پر Piano。نہیں جس کو مارے نہیں جس کو مارے علم کی نہیں ایسے معذو کی امت پہ ایسے معلوم की हिम्मत अब सारे मददादे कला ने नबी नख्तार बना कुवत दी है ताकत दी है अब सारे मदरसे वाले फितराना जमा करते हैं क्यों भाई है कि नहीं बोलो तो सही फितराना फितराना हमको देख छोटी तो बाद की फितराना मंगते वा اس ہر چمپتے ہیں فطرانہ میں پوچھنا وا دس تو فطرانہ رب نے واجب کیا کہ مستفا نے واجب میرے کوئی ماں دالے کروائے دکھا دے سنو قرآن کی گوادی آئے دکھا دے کہ اللہ نے فطرانہ واجب کیتا ہوئے بھی فرانہ لینے نے جو بندی بھی سنی بھی سارے ہی لے سارے ہی کھانے لیکن میرا ایلان ہے میں پانچ لاکھ روپئے انعام داں پوری زندگی مہلت پوری زندگی میں مہلت دینا کوئی ماں دال ایک روایت اچھی دکھا دے کہ اللہ کریم نے فکرانہ واجب کیتا ہو فکرانہ مستفا نے واجب فرمایا اکترغیب وقت ریب علامہ محدث منظری علیہ رحمت دی کے باب محب الفطر پڑھ کے دیکھو پہلی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی تھا انعما سے عبی رسول اور امام المبصرین القلاق بل اتحاق حضرت عبداللہ بن عباس برمانے فطرانہ نبی پاک نے واضح فرمایا ترا کر بولا میرے حلرت مل برکت سندر امام شام مدرا کگو تیرے کے کھے تیرے سے ملجے اجب ہے یہ کھانے بران والے عجب ہے یہ بران والے میں عرض کرتا چلا جا رہا اللہ کریم دا قرآن مجید جدو تلاوت کرو قرآن کون پڑھ سکتا ہے قرآن دیا برقت کون مالا مالے اللہ کریم نے فرمایا یاسی الحکیم فرمایا منو قرآن حکیم قسم ہے ہے کی قسم اچھی بہت ہو اللہ نے پورے قرآن زبور کی قسم نہیں اٹھائی خورات کی قسم نہیں اٹھائی انجیل کی قسم نہیں اٹھائی کسی اور صحیفے کی قسم نہیں اٹھائی پر جب قرآن دی واری آئی فرمایا یا سی ول قرآن جب قرآن پار دیواری آئی فرمایا ہام والکتاب المبین بل مبی پرمایا سونے مینو کہتا بے مبین کی کسم فرمایا مینو قرآن حکیم کی کسمے रात हजरत मूसाई शांत नाजल हुई हजरत मूसा कलीम उल्ला शान के मालिक ने दलील रसूल ने हजरत ईसा तेनाल हुई रूह उल्ला शान के मालिक ने رسول اور اللہ کریم نہ قسم اٹھائیے نہ زبور کی قسم اٹھائیے نہ انجیل کی قسم اٹھائیے اگر قسم اٹھائیے تو قرآن حکیم کی قسم اٹھائی اب یہ سوال پہلا ہوتا ہے بتاؤ ذرا غور کرو رات اپنی لانے والا جبریل بیجنے والا خدا اور جس کی طرف آئی وہ حضرت موسا اللہ کے رسول ہے انجیل بھی لانے والا جبریل بیجنے والا خدا جس کی طرف آئی وہ بھی عظیم المرتبت رسول حضرت عیسیٰ ہیں اور زبور بھی اللہ کی کتاب لانے والا جبری جس کی طرف عناظر ہوئی وہ عظیم اور مرتبہ رسول حضرت دودھ ہیں لیکن اللہ نے فراد بھی قسم نہیں اٹھائی زبور کی قسم نہیں اٹھائی انجیل دی قسم نہیں اٹھائی اٹھائی ہے تو قسم قرآن دی اٹھائی اور کیا ہونا کی ہے محمد رتبا جان لائے محمد خدا پڑو محمد درو خدا ہو در مو سا جان آدی کدر موسا فرما لا اخسے مو بے حاد دی انتا ہی بے حاد بالا مایا سونے مینو مکے شہر کی قسم پر مایا سونے مکے شہر کی قسم کیلم بےحاد ال بلد سونے اس واسطے قسم کی قدم لگے ہر مکے کی تاری بھڑ کے دیکھو سب تہلا حضرت آدم نے بےت اللہ بلڈ کیا پھر حضرت نو نے بلڈ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر فرمایا, پھر حضرت علیہ السلام نے تعمیر فرمایا دے قدم مکے سر زمین لیکن اللہ نے کسی نبی دے قدم لگن دی قسم نہیں اٹھائی اگر قسم اٹھائیے ہے کہ آمنا بے لاج کی قسم اٹھائی آلہ! بندہ قرآن پڑھ گئے نبی ہاتھ سڈے بھی ہاتھ نبی پیرے بھی پیر نبی بھی کھانے ابھی بھی کھانے نبی بھی پانی پی ابھی بھی پانی پینے نبی جسم خون نکلیا سسم خون نکلتا ہے نبی اور پیدا ہوئی سڈے بھی اور آت پیدا ہوئی نتیجہ کی کٹیا جی ایک جی آر نبی سے آدھی ہے میں پوچھنا کی قرآن سمجھی آئی کی دینے اسلام سمجھی آئی کی نبی عظمت نو پہچانے ہاتھ پیروں کی گل پہ کرنا وی یہ ہاتھ نہیں جنہ ہاتھوں رب اپنا ہاتھ کرا روپیہ در دکھا دو جس میں یہ ہو کہ میرے مستبا نے ساری زندگی کبھی جمائی لی میرے نبی نے ساری زندگی باسی نہیں لئی لیجیے نبی ہاتھ سن پیر سن کھے سن پینے ایک رواج ذیف دکھا دو قادری ڈنکے کی چوٹ کہہ روایت زئی بھی دکھا دو میں زئی بھی من لاگا پن لاکھ روپے انعام داں کوئی ایک روایت دکھا دبی پاخ نے بچپن لڑکن جانی آلمی کور دریات سلاح تو سلام نے کدی باسی لی ہوئے جمائی لائی ہوئے میرا نبی تے کدی غفل ہوئے ہی نہیں کیونکہ جمائی سے باسی جہی نا غفلت کا پیش خیام ہے ابھی نماز پڑھا دیا باسیاں پہ لینے ہیں قرآن پڑھ پڑھتے ہیں درس دیں باسیاں لینے ہیں اور میرا سونا نبی جڑا ہے منتو کوئی ایک روایت ایسی دکھا دے جو دکھا بات کر میرے بال دیا اور میں آج اور کری ہوئی بات میں میر کر رہا ادور نے ساری زندگی باسی نہیں لئی ساری زندگی میرے نبی پاک کا پخانا مبارک برات مبارک کسی نے نہیں ویچر آئی قرآن پڑھ کے ادیت پڑھ کے اسلام بے سبق دبی کے ہاتھ سن ساڈے بھی ہاتھ نبی د بھی پیر سڈے بھی پیر نبی بھی کھانے اب بھی کھانے توجہ دے کر میرے مستفا صلی اللہ علیہ وسلم کا برات مبارک ادور کا پخانا مبارک کسی نے نہیں دیکھا نہ متحرات نہ کسے نہ خاتمہ دے منہ منگیا انعام پیش کراگا میرے نبی اک مبارک گد آئی, آئی, آئی, آئی. نہیں درسا یہ دراصا آپ کو کہاں سے ملے گا یہ آپ کو درس جماعتیہ رضویا سے ملے گا یہ دراصل آپ کو جامعہ نظامیہ سے ملے گا یہ درس آم کو عزمران سے ملے گا یہ مدرسہ ہم کو جامعہ رسولیہ شرادیہ سے ملے گا یہ مدرسہ ہم کو جامعہ نعیمیہ سے ملے گا یہ درس درسام کو عال سنت و جماعت کے مدارس سے ملے گا کہ جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور سینے میں مصطفی عزمت کا پاس کوئی بات میری سمجھ آ رہی ہے قرآن تو سارے ہی پڑھتے حضرت صاحب قرآن سارے ہی توتے ہر رٹ کے قرآن پڑھنا یہ کوئی کمال نہیں میں ایک اور گل کر دا جا وہ قانون کے متعلق پوچھو قانون تو رات کا حافظ مل ہری کا بھی سنا پانی پتی رام ات اللہ تفصیل پرو قانون قرآن دافظ دا حافظ ہوافیز موسا کا بے ادب ہو جو صدا ملی جو دا انجام ہے ساری دنیا پہ دیئے ویسدی میں پوچھنا ہوے ہفتے قرآن دے امام کا پستا ہو نہیں مولوی جی کوئی گل نہیں نماز بھی نے رستے بھی نے اچ بھی نے ای تنگ نظر سان کہہ دیں لوگ تنگ نظر یہ نہیں تنگ نظری میں تو ایک گل پوچھنا منت دور اچی آواز میں تنوع جاب آ کوئی نماز دا مسئلہ نہیں جڑا نہیں تمہوں آئے دا یہ دسو ایک من کیا یہ آخر اچھی بولو بزرگ بھی بولو یہ جڑے تھی ہوا بولو ایک من ذرا سب سوچ سمجھ کے گل کر من پیشاب دی ایک چھٹ پی گئے پاٹی چ کوئی پی واسطے تیار ہے سر نہیں ہلا بزرگ سچی بولو نیئے کہ تھی میرے سامنے کیا بیٹھے کوئی پی واسطے دھو ایک من اپنے ہاتھی چویا لابا نا لے سر ساری گل نہیں شا رہے بھی ہوں ایک من دھ پیشاب کی پہ جائے پھر این تنگ نظری کی من دھ نہیں پہنتا پیا دو من دھ ہوشاب کی چیٹ پی جائے کوئی پی واستے میں پوچھنا وا من دھ ہوس من دھ ہوشاب کی چھٹ پی جائے کوئی ان پی واستے تیار نہیں تو میں پوچھنا وا ہزار سے لکھان نمازاں کہ نبی کی بےدبی کی ایک چھٹ پی وہ بندہ امامت کے قابل ہے بی نبی بےدبی پشام کی ایک چیٹ پہ جائے پینے تجرا ہزار بے ادبی دی ایک چاہیے جی بی چلو قرآن پیچھے نہیں آئے افسوس دوستو یہ تنگ ندری کوئی حقیقت ہے اور یہ درس اسلام دا درس ہے اور میں کردہ چلا جا رہا اور میں یا سی وران لکی ادا ورما دس سونے من قرآن حکیم دی قسم کلام نل مرسلی دورسولوں میں سارا قرآن پڑھ لو اللہ تعالی نے کسی رسول دی رسالت کام پر اللہ نے کسی رسول دی رسالت کا ذکر قسم چک کے نہیں کی جی رسالت کا ذکر قسم اٹھا کے کیا جمنا دل کا اور دا تھوڑی جی توجہ کری جڑی بات میں کرنا چاہنا کاری صاحب نماز ہوں کسی پیچھے نماز نیتی ہوی صاحب تلاوت شروع کر د کی ودوہ آئے پڑھتے ہیں ودوہ میں تہنوں پوچھنا وا تے سیخ نبی پاک دا تصور آ نہیں آوے دا. آپ تلاوت کر رہے ہیں کاری صاحب کی واری صاحب شروع کر دینے یا آسی وقی انامی نل موٹر میں پوچھنا وا جڑے تصویر پچھے کھلوتے ہوسور آئے گا کہ نہیں آئے گا یا کاری صاحب جنالی نماز پڑھا رہے آئے کری رب کا ونہار اہو تل میں پوچھنا وا ار سلاق تو سلام دستور آئے گا کہ نہیں آئے گا نماز پڑھا رہا ہے تلاوت کر محمد محمد تو جہ پیچھے مفت دی کلوتے نے اندور کا نام جب سنن دے تسمبر ہزور کا آنا کہ نہیں آنا میں پوچھنا جڑے جہے ہیں جنہوں یہ لکھ دیتا کہ نماز نبی دے خیال والوں گدے دا خیال چنگا ہے تو میں پوچھنا انہاں انہوں کو تھو آ گیا نے قرآن کی سمجھا ہے انہوں نے قرآن کی سمجھا میں پوچھتا ہوں کہ نبی کے خیال کو گدے کے خیال سے بدرجا پتھر کہنا یہ کون سا دین ہے کون سا قرآن سمجھے ہے کون سا دن سمجھے ہیں جب ماں کا نا محمد پڑھو گے ادور تک صبر آئے گا وہ دعا پڑھو گے ادور تک تصور آئے گا وہ مارسل <سلام> نا کا اللہ رحمت عالمیر پڑھو گے ادور تصور آئے گا یا شاہد ہوں وہ مبشر نذیر ہوں وہ داٮٔیہ وہ سراج المنیرا پڑھو گے مستفا کا تصور آئے گا پتا چلا عقید ان کا درست ہے جو یار سننا اور ایسے میرے آلہ حضرت نے سنیا نو ایک طرح نہ اور نے سب سے اولا ای سب سے اولا ہم تو سب سے اولا سب سے بالا سب سے بالا میری اپنے مولا کا پیارا می دونوں عالم کا دولا تدریس قرآن تعلیم والقرآن، والقرآن، والقرآن دار قرآن میں پوچھنا قرآن قرآن قرآن لیکن ذرا کر قرآن پاک نا توجہ نال پڑھ قرآن مستفا دیا ادا کا نام اچھا کہہ سڑ دیں چلو جی منڈے نران ہی پڑھا <laughs> قرآن کی تلاوت کرو پڑھ کے ویخو میں ترجمہ کی نہیں گل کرتا پیا میں بڑی سدھیا سمپل جی بات کر رہا یہ کیوں جناب بے من دارو لون جمایا کیوں رضویا نام ہے کیوں جماتیا کا نام ہے یہ کیوں نظام رضوی آئے کیوں ہد دا مدرسہ ہے کیوں جامع ہے صدر فاضل مولانا نہیں مددین مراد آبادی یہ کیوں جامعہ نو و نہیں مامے آزم ابو حنیفہ نو مان بن سابت آخر جہیا نسبت نے نسبتیں نہیں جرا قرآن پڑھتے سی قرآن میرے نبی دیا دا نام اللہ فرمانا کد نات کلو جی آج کد نات کلو با وجہ کا ویب ل رت وجو کی جی وہ جب قرآن پڑھا گے نا پتہ چلے گا رب سونے دیا دا بھی رہتا قرآن بھاگ سے تھوڑا جاگور کری ایویں تو اللہ الا مال شاعر مشرق وہ مغز قرآن روح ایمان جان مغز مجھ روح ایمان جان دی نا اور ہست ابے رام تل آل کیا کہہ دوں گا روک شختر اکمال کی فوٹو لگیے ڈی سی دفتر لاما اقبال کی فوٹو لگیے سیشن ججا ادالت آئیے لاما اکمال کی فوٹو لگی ہے پرالی وزیر آلہ کے دفتر جائیے لاما اکمال کی تصویر لگیے گورنر دے دفتر جائیے علامہ اقبال دی تصویر لگی ہے پرائم منسٹر دفتر جائیے علامہ اقبال دی فوٹو فریم ہوئی لگی ہے، پرڈنٹ دے دفتر جائیے علامہ اقبال دی فوٹو لگی میں پوچھنا یہ کی شوق ڈابا سی کیوں لائی ہوئی ہے ڈیکوریشن پیس سمجھ کے لائی تھی ہر برین دماغ ہو سوال پیدا ہو فوٹو کیوں لائی ہے ماری میں کہنا بالکل آئی قسمے جی فرقہ نو جڑوں پٹ کے باہر سٹنا چاہنا ہے رو بڑے ٹھلے ہو بسے میرے سڑک پڑھتے نہیں مسجد قرآن رو ہے رام تنج بھی پوچھ لو اسلام اسلام اسلام اسلام جامعہ اسلامیہ دار جامع اسلامیہ تحم ال قرآن اسلامیہ تدریس قرآن جامع اسلامیہ تدریس اسلامی اسلامی قرآن فهم قرآن میں پوچھنا پوچھ اسلامیہ اسلامیہ اسلامیہ اسلامی اسلامی اسلام کی کہہ رہا ہے آہ تیری ساری ضرورت والے سنت دے مدارس پوری کر رہے انہوں کسوٹی ترخ کے ویخ اج ج سمجھنا پیا سنی بزرگ جنوب حکیر مدرسے سمجھتے ہیں وہ یار سلولہ کہنے والا تے فنڈ دوسرے مدرسے کھال دوسرے مدرسے آپ ہی چوک کے کل لے تو اپنی جناب بے من عزت دے چین تو مہینہ مدرا ہوئی سلام ہی سلام بولو کی لفظ ہے اچی آواز نہ بولو ادام اسلام میں لیا تو بھی رکھی ہے اسلام, اسلام عربی لکھیے گھر اسلام اردو کنے کن ارب فارسی لکھیے کن ارف پشتو لکھو تو کنے ارب جیڑی مرضی زبان میں لکھ لن حرف انگلش لکھی ہے آئی ایس ایل اسلام کا نا لین اسلام کا ایک ایک کرو میرے تر زمیر چنگوڑ پیا مولوی صاحب حاجی صاحب کاری صاحب شاہ صاحب ملک صاحب چیما صاحب چٹا صاحب خاجا صاحب یہ جناب اسلام کا نام لینے پیو اجمنا چلام مسیطا اسلام ادارے ہر دفتر وچ اسلام مگر اسلام آئی ایس ایل اے ایم آئی مین آئی ایس شیل ایل لو اے آل ویز ایم محمد ایک ایک ہر میرے ترے زمین ننجور رہا اسلام کا نام لین والا کومنل فراڈ نہ کری آئی کہہ رہی آئی ایس شیل اے آل ویزی I love, I mean I shall I love, I always, and Muhammad. I shall love always Muhammad! I shall love always! I'll say, Shammish, Muhammad, Arabi, and al-Muhabbat, Karan. اے تیرا کی دت منظر یہ تیرا بلیف اے تیرا دل پہ اتو اتو اسلام اسلام اس چیز کے اگر پورا اترے گا تو یہ ماں ممدر کا بریل بھی اترے گا قادری اس جامع آپ جماعتیا کے اسٹیج کا بہانہ بنا کر اللہ کابری جامع جماعتیہ رضیہ کے اسٹیٹ کا بہانہ بنا کر تمام لوگوں کو اپیل کر رہا ہے جو اپنے اپنے ملنے والے بیٹھنے والے اپنی اپنی سوسائٹیوں میں آنے والے ان لوگوں سے پوچھو آیوش الب آلویز محمد دے دے پورا کون اترے گا میرے حضرت البرکت امام, آل امام شاہمد رضا بری آور ماننے کروں تیرے نام پہ جام فائدہ ذرا روک شوق نال کروں تیرے نام وہ میرا گلا نہیں چلتا پیا لیکن محبت پیار دا اظہار کر دے کر سجے کبے دیکھو نی بول ہو جا دیں لانا کروں تیرے نام جانتی دا، جانتی دا. کروں تیرے نام جانا جی بس جان دو جان کرو تیرے نام جہاں ویدان بس ایک جان دو جہاں ویدا نہیں دو جہاں سے بجی برا نہیں دو جہاں سے بجی برا کرو کیا کروڑو تین سبق یہ سبق تین یہ سبق تین یا رسول وال مدرسے ملے گا کروں تیرے نام کرو نام کروں تیرے نام کونو کوئی گل نبی پڑھنے بننے رب بھی خوش ہوتا ہے رسول بھی خوش ہے اے تے ساٹی روحانی گے گا جسمانی فروٹ کھائیے جسم ہے مکن کا کھائیے جسم طاقتوار کا کھائیے جسم طاقتوار ہے لسی پیے جسم طاقتوار ہے نبی نات پڑیے روح طاقتوار کروں تیرے نام پی جان پیار کرو تیرا کی پتر کہہ دے کروں تیرے کرو تیرے نام ن بس جان دو جان کرو تیر نام دو جہاں ویدا نہیں دو جہاں سے بجی برا کروں کیا کروڑو کملی والا گدرا بچ فرما ہو گئے سا آواز سن رہا ہو کرو <تصفيق> <تصفيق> تیرے نام پہ جان پیدا کرو تیرے نام بس ایک جہاں دو جانا نہیں دو جہاں سے بجی برا جا جا جا. جا نحن. نحن دو جہاں نہیں دو جہاں سے بجی برا کروں کیا کرو آئی شیڈ لو آل وی محمد عائشہ اللہ والو محمد واٹ از دا میننگ اف لو ما شاء اللہ اب میں پوچھتا ہوں بتاؤ لو کسے کہتے ہیں محبت کینو کہتے کوئی مان تہاڈے جو پڑھا لکھا لاہور شہر ہے تے لاہور دے دل وچ میں تقریر پڑھا کر چلو میں ہی بول دینا دا لو از بلائنڈ جاؤ سویرے کسی پروفیسر پوچھ لیا محاورا ہے کہ نہیں ہے انگریزوں دا بنایا دا محاورا بنایا اگریزوں دا محاورا ہے نا د لوز بلائنڈ محبت آندھی ہوتی ہے جیار ہومی وہ نظر نہیں ماں ہوئے آ میرے پانی بال کونے نے یہ نک کونا ہے یہ ٹوڈی کونی ہے یہ گلا کنڈیا سوڑیاں نے یہوڑ کونی ہے آخ کا ایم نظر آ نظر آ پانی کرے گی نکال گل کرے گی ٹھوٹی کی گل کرے گی لبان کی گل کرے گی وہ جب محبت جڑی ہے وہ ایب نظر نہیں آرو تیرے نام پہ جان کروں تیر نام پہ جان کروں تیرے نام بیاندا ن بس جان دو جہاں تیرے نام کو جا ب جان دو جہاں دو جہاں سے بھی جی برا کروں کیا کروڑو جن نال محبت جس رات میں قرآن نازل ہوا اللہ فرماند ہزار مہینے دیا راتوں کیے بولو ہے وہ بھی جی اس رات نیا ہر مہینے وال افضل ہے ہو بھی رات کو اللہ لے لیا کہ لے لیا کہ اللہ فرمانا جس رات ویری میں قرآن ناظل جس رات وی میں قرآن نازلتا وہ ہزار مہینے دیا راتی کی بولو اے اللہ تعالی نے سانو آؤٹ لائن دے دی اے اللہ تعالی نے سانو آؤٹ لائن دے دیتی آ بھی مذہب والے <سؤال> ہیں مسیطا سجا کرشنے نزولہ قرآن یہ منا سنی بھی مناتے نے پر یاد رکھ لما کستلانی شارے بخاری آش کے رسول بول آئی آپ محبت کا کرشمہ درا دیکھو جن کے سینے میں عشق رسول ہے ان میں مستوا سنگل نہ وسلم ہے انہوں نے جب قرآن پڑھا سائد پر پہنچے تو ان لوگوں نے کہا ان میں کون ہے علامہ کستلانی شار بخاری وہ لکھتا ہے علامہ محمد بن عبد ال شریف میں لکھتا ہے شیخ محق شیخی سے جس کو اشرم علی تھانوی دیوبندی بندی نے نبی پاک کی بارگاہ کا حضوری قرار دیا ہے اور جس کو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی امیر ساجد میر جو میرا گمسایا ہے اس کا دادا مولوی ابراہیم میر جو اہل حدیثوں کا امام السلام ہے وہ اپنی کتاب کے آخری سوات پر لکھتا ہے کہ ہمارا بزرگ نواب صدیقی شیخ ابد الحق مزار سے گیا دلی جدو قبر تے پہنچیا ساڈا نواب کہہ دے مینو ابد الحق کی قبر وڈ مس جاؤ اردو بدان مکتبہ کو دوسیا نے کتاب چھاپی جے تریخ آئے دی وہ کچھ سمجھ آئی ہے گھبراہے نہیں تھک نہیں توجہ فرماؤ کہ فرماؤن گل کرنے وہ شیخ جنوب اشرم ولی آ نبی پاک دی مار گا حضوری ہے مدینہ شریف ہوئے فرمایا ابد میں تیری ڈیوٹی دلی پہ لانا میرے شاہ دلی تنی عرض کیتی سونے سر متھے کے حکم اور میری ایک خاص فرمایا گل کر اجپال رسول ال توڑن والے نہیں بس بھائی بس کا کیال ہے منڈے ہو کالی شرٹ oh! oh! oh! والے ہاں جی بس کیونکہ میں جڑی گلیں نال کرنا یہ گلوں مضبوط کرنا فرقہ وار گیتوں جڑوں پٹنا کیونکہ سنی شرارتی نہیں آتے دیکھ لو حکومت کے کول جنا ایک, ایک پولیس والے کو کتاب ہے جڑے بڑے, بڑے مولویا کے نام شکل کد ان کی بولی ہر تھانے پی ہے جنہ جہاں کے سر کی قیمت کسی کی پی لاک ہے کسی لاک کسی لاک ہر تھانے میں پی آو تو صحیح ہر کچی بولو ہار یہ میں گلیں اس واسطے کرنا تبھی بھی جب کسی تھانٹھو تو گل کرانے پہ لیکن ان بھی یار سولہ کہنے والا وہ مولویا کی شکل امرا کد بولی چال ٹور شور کسی کی پی لاکھ کسی لاکھ کسی لاکھ کسی دس لاکھ مہر بھی انی انی قیمت سر وٹن بھی ہم سے یہ گلا ہے یار رسول اللہ کہنے والا ایک نہیں ہونا چلک بنا والا ہی یا رسول اللہ ملک مچا والے بھی کون نے بولو اللہ نہ لےو ہمیں ہم ہوئے ایو نہ سنیا نیا کرو ایسا تنسو گیس نہ دینیا پیم گیا جدو قبر تشرے ہوتے حکومت راضی کر لین تے نبی آشک نہیں سامنے تو کوئی نبی تاریف کر سڑے وہ شروع کر فنے کا مول بھی میں اکبر بہ جا تین کہڑی شہنی بہن دینی پی گل میری سمجھ عا دل دل دل آ رہی جی ہوں جی ارد دیکھ وہ کہہ دے ادو دی قبر تے گیا قبر بھی ٹھنڈ اپنے کیتے کی کہانی ہے مرن تو بعد جی قبر و ٹھنڈ پی ان جی کہنا سینا نہ لا مجھے ٹھنڈ پے اتنے <تصفح> کمر دھنڈ مسود تاریخی مکتبیا اردو پدار اتو مل جائے گی آخری سفان دے وہ شاخ مائبل دنیا وہ شاخ اپنی کتاب ماں سا بات میں سننا بچ اللہ کستلانی موائبل دنیا علامہ محمد بن ابدل باقی سرکانی شریف دیو بندیاں دا مولوی مولویا میاں اپنی کتاب رحمت اللہ لکھتے ہیں فرمانے کی لا تلمی لا دے جی میں گل دسنی چاہنا سر کہ قرآن پڑھیا اللہ فرماندہ جس راتی قرآن آیا ہے کنات کنیا تو افضل ہے ن کون مارے اچھی بولو کون ہو جشکا نے قرآن پڑھیا لہ لا تل میلا تل قدرے کیوں کہ لہ لا تل قدر قرآن آیا وے لہ لا تل میلاد قرآن آیا جس رات قرآن آو رات آدھار مہینے دیا رات تو کی ہے افضل ہے تو جس رات قرآن والا پوچھنا وا وہ رات کیوں نہ ہوئے گی اس سے کہنے وہ لوگ خدا شاہد قسمت کیسے کردر بیٹے کہہ دو لوگ خدا قسمت کیسے کندر وہ لوگ خدا شاہد قسمت کیسے کندر ہیں جو سروریا ہمتا میلا ہم کو جو سروریا میلا صدایں دروتوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل دو ہوتا رہے گا خدا سنت کو آباد رکھے محمد کا میلا دو ہوتا رہے گا قل بے اللہ بے اللہ... کا, کا لی کاموں بہ جاؤ خدا دا واسطہ کل بس... بے فد اللہ... لی فلیفرہو... اللہ فرمان ہے سونے ایلان تے اللہ دا فضل ہو فضل تے خوب خوشی کرو میرا نبی فضل ہی نہیں فضلے عظیم اور سنو میں عبارت پیش کرنا ایلے خوان والے لشکر تحبا والوں دا مجدد نواب صدیق حسن لی اپنی کتاب ہے شمامت المبریا سوا نمبر بارہ ستن نمبر ایک سطن نمبر دو نواب صدیق حسن بوپالی لکھنا جو نبی کے میلاد کا حال سن کر خوش نہ ہو وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے اللہ غلط ہوئے دس لاکھ روپئے انعام دانا پوری زندگی مول سفا گلت ہوے سطر غلط ہو سوتر دا فرق پی گیا پھر بھی دے دا <تصفح> <تصفح> لگتا جو نبی کے میلاد کا حال سن کر سنو ماشاء اللہ. جو نبی کے میلاد کا حال سن کر خوش نہ ہو اللہ اللہ جو نبی کے میراد کا حال سن کر خوش نہ ہو وہ شخص مسلمان ہی اے مفتی اعظم پاکستان شیخ العدیس علامہ سید ابو البرکات شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فتوا نہیں یہ شیخ المحد علامہ سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فتوا نہیں یہ مفتی اعظم مفتی محمد صاحب نیمی رحمت اللہ علیہ فتوا نہیں یہ جنابان حضرت مولانا علامہ غلام الدین صاحب اللہ علاقہ فتوا نہیں یہ جنابان مولانا بخش صاحب نہیں یہ جناب بے من حضرت مولانا علامہ محمد صی صاحب رحمت اللہ کا فتوا نہیں میں فتوا پیا پڑھنا ہاں مولانا محمد عمر اللہ علیہ دا نہیں وا دیا فا مول بھی جنوب کہ شاخ کہندے نے, کہن نے مفسر قرآن کہ نوام سدی قسم بوپالی کتابی ایک سو 10 سال پرانی چھپی کتاب صفحہ نمبر بارہ میں ستر نمبر ایک کے ستر نمبر دو کتاب دے سجے پاس وہ سفائی کو لکھی ہے جو نبی کے میلاد کا آل سن کر خوش نہ ہو وہ شخص مسلمان ہی نہیں ہے <laughs> اور میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت بول مام سنت ماہ شام مد دردا بریلوی جنہ کی لوگ سانو بریلوی کہہ دیں بریلوی جی بریلوی کیوں خواہ بریلوی کیوں کہ مند نے حشر تک ڈال گے ہم مولا کی دھوم لے کے کہہ لو حشر تک ڈا لیں گے ہم پی دائی مولا کی دھوم کل میں اللہ لی مت کل بے فد لا سور یونس کل بے فد لے رحمت اللہ نے اپنی مقدس فرمایا اللہ کا ذکر سونے آسا نے تیرے واسطے تیرے ذکر نو کیتا یا اللہ کن بلند کیا سنو حدیسے قدسی پیش کرنے لگا توجہ بھائی ہدیسے کت سی امام جلال سیوتی جی نے پچہتر مرتبہ جاگ دیا میرے نبی پاک کرتبہ اچھی بولو ستویں سدی کا جنا ستویں سدی کا دیوبند کی دال نہیں سی بنی وابی دیوان نہیں سی بنی بریلوی دی بے نہیں سی بنی جماعت اسلامی دی جیم نہیں سی بنی دی سی بنی اس پہ جڑے پٹیا میں وابیت بریلوی دی دی دی دیوبند چکر میں نہیں آنا ابھی تینوں کدو اس چکر لینا اچھی کہنے پھر پیرا تڑا ہونا حدیسے کچھ سی بھائی سبحان اللہ کچھ قدسی امام جلال سیوتی جی نے پجہتر مرتبہ جاگ دیا میرے نبی پاک کرتبا سچی بولو ستویں سدی جنا ستو سدی دیوبند کی دال نہیں بنی وابی کی واہ سی بنی، بریلوی بنی جماعت اسلامی جیم نہیں بنی سی بنی ہر تو جہے فٹیا بہ گیا وافیت بریلویت دیوبند چکر میں نہیں آنا ابھی تینوں کدو اس چکر میں لینا کہنے کہ پیران تے کھڑا ہونا گڑا سو لاما سیو تھی جو تمام کے نزدیک مستند محدث اور مفسر ہیں آج سے ساڑھے سات سا سا سا سال پرانا محدث تفسیر درے منصور ترین سو بارہ سورا کوسر پہلی آیت کہڑی ہے بولو کنکڑی ہے کیڑی آیت کتنا تو کل ک तेन हम इसे कुर्सी लभण वेले कोई मुश्किल मैं तो आसानिया पैदा कर देना वा क्यों और जरा कुरान पढ़ के देख इस्लाम की रिसर्च करते पता चले एवें नहीं करी अहमत अली साहब ने मदरसा खोलिया اچھی جی ہاں ذرا ریسرچ کر ڈڈو نہ دور ہے خوڈو والا معاملہ رہ کے یہ تو ایرکتے خوب دتوی نہتوے نہ امام سی نے سورج کوسر کی پہلی آئے اے دی سے کچھ سی بھیان کی ہے اللہ فرمان یا محمد من سا کرانی والا کا کورکا لو پھر جنت نسی یا محمد اکو صلی اللہ علیہ وسلم من ذاکارا نی والا میا کا سونے جڑا میرا ذکر کرے اللہ بہ فرمانا ہے سونے جڑا میرا ذکر کرے والا میا کا رکا تیرا ذکر نہ کرے محمد اکو اللہ سلو من والا میور سونے ذکر کرے اللہ کا نصیب اللہ فرماندے نصیب جنت ہے اے فتوا وا جنہیں جنت بنائی ہے پر میں سونے جنت میری ہے ملکیت تیری ہے <laughs> منظر والا میاض فور کا جڑا میرا ذکر کرے تیرا ذکر اج مولوی والا دی تو ادا بڑا فکر ہے آن لا مدد بس صرف اور صرف یہاں لا مدد باقی سب با شرکو اسٹیکر چھاپے ہوئے نا. شرم تیا نہیں آ جد جبکہ اللہ فرماندہ یا اللہ خبر دینے والے پیارے نبی ہس بو کلہ تینو اللہ کافی ہے باہ کا من مومی اور جڑے تیرے تابے دان تابے فرمان مومی وہ بھی تینو کافی ہے اللہ ورما داہ بلی یوک ملا ہوسول ہو <تصفح> فرما سونے اللہ بھی تو مددگار ہے تو اللہ بھی مددگار ہے وہ رسول بھی مددگار ہے ایمان والے بھی کی نے بولو مددگار نے اٹھائییا سو بارہ بن فرمایا مولا ہو جی مری لو سال قرآن پاک دیا ہے پوچھنا قرآن کو منہ موڑ لینا درساں قرآن دا کھولنا قرآن تو کی موڑنا ایسی عجیب گالے ہے لوگوں ہی نہیں لگتا کوئی پوچھ گھنوا ہی کوئی نہیں ادھر بینر لگا یار لا مدد دا ادھر مولوی تکریر کرتا پہ چار کلاشن کھو والے سجے کبے کھلوتے ہوئے نہیں گل سمجھ بینر کی ہے سوچی بولو بینر کی ہے بولو بینر کی ہے اسٹیکر کی ہے سجے کبے چار پیو نہیں کھڑے تھے کوئی پوچھ کچھ والا نہیں مولوی جی فراڈی لگتے ہیں پر کھڑے کیے مادبان جما امام ہمدرا بروی میرے آلہ حضرت البرکت امام دین و ملت شام مت ری رحمت آ ورمان نے خوف نہ رکھ رضا یہ ورمان نے خوف نہ رکھ میرے آلہ حضرت برکت امام سندی آرمند نے خوف نہ رکھ رضا ذرا ورمان نے خوف نہ رکھ رضا ذرا سدیقی سمجھ تھی بھی بولو خوف نہ رکھ رضا ذرا مت رضا وے اتے شرارت کوئی نی اتے امن ہی امن اتنے سکول ہی سکول خوف نہ رکھ ریزا ذرا مل کے کہہ دو خوف نہ رکھ ریزا ذرا تفدے تو تو خوف نہ رکھ رضا ذرا ذرا دو سارے کہہ دو خوف نہ رکھ ذرا خوف نکھ روا ذرا تو ہے اب دیکھ مستفا خوف نکھ پورا ملک برسا میرونے بھی جانا کوئی شہر بسٹر اسٹرم دیا میں ہے نہ مجھے سمجھ نہیں ہاں یہ کر دے دنے کیوں میرے امام نے فرمایا خوف رکھ تو تبدی آزرگوں خوف نہ رکھ تو تبدی صفا ترے لیے امان ہے تیرے لیے امان تو تے جانا میں نبی کی تعریف کرنی خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو گرا تبدے مو صفا تیرے لیے امان ہے की व्या पढ़ जाबहान रबी का रबी इज्जत अमू व सलाम उन्मा तेरा मिलके कह दे व सलाम मुहसली سلام اور میں سویا ایک دن ہی تیرے دن ہی سلام پڑھتے میں سارے پڑھا نہ آم ہوئے گا نالے کبلے وال منہ بھی ہوگا ہاتھ بھی بنے ہونے مولوی بچوں نکل سکتا ہے نہ کوئی بھی و نکل ہے نہ چودھریم اکلو ہوتی تو الگ اکلو تھی تو سے نہ لڑائی ذرا روک آ جائے اکلو کاری کا رو دن سرکار تھی اکلوتی تو خدا سے نہ لڑائی اکلوتی تو خدا سے نہ لڑائی لے دے یہ گھٹائیں اسے منظور دور सोने जरा मेरा जिकर करे तेरा जिकर ना करे अदीसे खुदसी ए सी ने नकल की ए, ना दा सार हो सियाला कादरी का सर कलम करते हो मा लेकिन ओदा देते सलाम समझते दे। اللہ پہ جن مرضی کرو جنت اللہ فرما سہریا منظارا نی والا میں یاد کو میرا کرے اللہ ج مولویا مشورہ یا اللہ یارلا پاکستان بھی تیری تو تھلے پلرا کھڑا کرنے پے تو کر کے تو کہے پاس لگ گیا ابھی تیرے تو پہ کھڑے کرنے بس اللہ ہی اللہ بس اللہ ورما من سا کر میرا ذکر کرے ذکر جہاں میرا ذکر کرے تیرا ذکر نسی فرقا وریت باہر پٹ کے رکھنا فرقہ واری خدا ایک میں کہنا اور کا جی میرا دیں ہو جی حدیث نہ میرا سر لا دیں ابھی یہ مولویوں میں گوارا ہی نہیں کرتے جڑے غلط قسم کے حدیثاں بیان کر فرقہ وریت ایوی ختم ہو جاندی ہے جی مان چاہو لیکن یہ نہیں مولوی کو پوچھ لب سے رب کے رسول چھڈ کے مولوی نے میرا فکر کرے تو تیرا فکر نہ کرے میں گل مکاریا مکارا من دسو ایک جلسے نعرے بجتے نے نعرا مشن کو ماضی کر سیاسی ہوگی یا مذہبی ہوگی وہ مشن کی کردہ دوسرے جہے جلسے نے انہوں کے نعرے کی نے نارا تقبیر نا اللہ اکبر فلاں مولوی سامداب فلاں چما زندہ باد مرنا جی قبرے پینا نارا تقبیر فلاں مولوی صاحب فلاں جماعت سنیا کا نعرہ کتنے شروع ہوتا اور یہ جڑا اسی کسے نو دکھاوے واسطے تو نہیں ماردے, کسے نو کسی واسطے ساڑھے نہیں مارتے کسی جلانا جیتے بھی جاؤ آلے سنت نعرے دیپت دارا تکبیر اللہ ہو اکبر اللہ ورما من زانی وال نسی واسطے میرے آلہ حضرت میں دسیا نا قرآن حدیث نے سہی ترجمان سائی کند ہی مانے محمد شاہ مدرہ برے آور مند نے تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب من دور خود اور جنت سے کیا مطلب ہے منکر کے دور ہم رسول مل کے کہہ دو ہم رسول جنت رسول اللہ کی ہم رسول ببوشا لا اوشیا کو ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ مرسلی شان یہ سنیا دے مدرسے یہی تعلیم دیتی جائے قرآن جدو پڑھو قرآن برکھ پھولوجنا ہی تن چیز جہی نظر آئے پہلے جو قرآن ویس کی روشنی میں بتائیں ازان سے پہلے دوسری پڑھنا جائز ہے اور اس کا آغاز کب ہوا اور کس نے کیا سنو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جامع سویر امام جلال الدین سیوتی نے حدیث نقل کی تھی جلال الفام دیوبندی وابی مدودی تبلیغیاں کا سانجا مجدے تھے ابن کیم کتاب جلام فام اسدیس موجود ہے مولوی کازی سلامان منصور پوری نے اپنی کتاب تو و عدیس نقل کی حضور علی سلام فرمانے جدو بھی چنگا کام شروع کرو میرے دروش ہوں اضرت میں تنا ازان چنگا کام ہے کہ مندا کام لڑن جھگڑن دی ضرورت ہی کوئی اج تو ساڑھے دس سال پرانا محدث محدث ابن منہ رحمت اللہ انہوں نے کتاب لکھی ہے جہی دن رات کے معاملے وزائ پڑھنا کرنا اس کتاب کا نام ہی رکھا امل اومی وعی دن رات کےمل کر باب بنیا باب سلا ال نبی صلاح ہو ال وسل اندر ازان ازان ویلے نبی پاپتے دروش نہیں پڑھ کی ازان ویلے بابو سلا اللہ آبی سن ہوئے ویلے نبی پاک تک بولو گرو شریف پڑھن کا ساڑھے دس سو سال پرانا انہ دی کتاب امل اور واللیلہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہالے سنت نفیقت جیڑی اللہ تعالیٰ میری تاری حاضری نبول کروائے واہ فیر